اب ہم آپ کی چاروں صاحب زادیوں کے حالات و واقعات ترتیب وار بیان کرتے ہیں چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھی لہذا انہیں سے شروع کرتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے ان کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا جو ان کی خالہ حالہ بنتے خویلت کے صاحب زادے تھے حالہ بنتے خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں سیدنا ابوالآس مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے نیز امانت دار بھی تھے سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابوالآس سے کر دینا چاہیے آپ نے یہ بات منظور فرمائی اور ابوالآس سے نکاح کر دیا یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو الاس سے زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دیں قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے اس پر ابو الاس نے جواب دیا میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا ابو اللہ انکار ہی کرتے رہے اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا غذبے بد میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھانے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لایا گیا قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس لڑائی میں ابو الاس بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے انہیں عبداللہ بن نومان انصاری رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا عباس بن عبد المطالب بھی قیدیوں میں شامل تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن یہ مشرقین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معاوضے روانہ کیے اس سلسلے میں ابولاس کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ علیہ نے اپنا ہار ان کے فدیے میں بھیجا جب یہ معاوضے اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا آپ پر غم کی حالت تاری ہو گئی دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو صاف محسوس کر لیا آپ نے ارشاد فرمایا تم پسند کرو تو ابولاز کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو صحابہ کرام نے فورن عرض کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر آپ نے ابولاز سے فرمایا جب آپ مکے پہنچے تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابو الاس نے یہ وعدہ کر لیا اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا ابولاس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ علح کو مدینے روانہ کیا اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی راستے میں حبار بن اسد نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کنانا آڑے آیا پھر بھی زخمی ہوئی اس طرح حجرت کے دوران میں ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا گویا یہ تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی سیدا زینب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور اپنے مسائب کی تفصیل سنائی آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں زینب سب سے افسل ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی تھی وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے ان کے اس بلند مقام کی خبر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی ان کے خامن العاص جب تک مکے میں رہے اسلام نہیں لائے انہیں چھ ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ علیہ کے پاس آ گئے انہوں نے انہیں پناہ دی پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے مسلمان ہونے کے بعد مکے گئے ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹائیں اس کے بعد فرمایا سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے اس کے بعد یہ مکے سے مدینے آ گئے مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو العاص کے گھر رخصت کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابولاس رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا علی بن ابو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا حالت نظام میں ہے جلدی تشریف لائیے آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا یا عنایت کیا سب اسی کا ہے اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، مواز بن جبل عبی بن قاب، زید بن ثابت رضی اللہ انہم اور دیگر چند اشخاص تھے وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سعاد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور صرف انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں علی بن آس کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی لیکن عام روایت یہ ہے کہ سنے رشد کو پہنچے ابن اساکر فرماتے ہیں کہ یرموب کے مارکے میں شہید ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ علیہ کی بیٹی اماما بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پاتی رہی صحیح بخاری میں ہے ابو قطع انصاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت اماما آپ کے کندھے پر تھی آپ نے اسی حالت میں نماز شروع فرمائی جب رکو فرماتے انہیں اتار کر زمین پر بٹھا دیتے سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر اماما کو سوار کر لیتے اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی محدسی نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا اس وقت ازواج متحرات وہاں جمع تھی اماما بھی وہی تھی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے مہی کھیل رہی تھی آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہار کیسا ہے ہم نے کیا اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے بیت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا اب تمام ازواج متحرات منتظر تھیں کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شرف سیدہ عائشہ رضی اللہ اللہ کو حاصل ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ اللہ کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا ظاہر ہے آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی تھی انہی امامہ سے بارہ ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کیونکہ سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیئے گئے تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی دوبارہ رخصتی کے بعد سیدہ زینب تھوڑا عرصہ زندہ رہیں چھ یا سات ہجری میں سیدنا ابو العاص اسلام لائے تھے اور سیدہ زینب نے آٹھ ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا انا لاج سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ام المومنین سیدہ سیدہ سلما اور ام ایمن رضی اللہ عنہ نے غسل دیا غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند میں شامل کرنے کے لیے مرمت فرمایا نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی یہ ایک عظیم شرف ہے جو امت کے خاص افراد ہی کو حاصل ہوا ہے ان کا جنازہ مسلمان عورتوں نے بھی پڑھا سیدہ فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شریک ہوئی سیدہ زینب کو قبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خامن ابو ابوالآس نے اتارا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو چونکہ ہجرت کے وقت زخم آیا تھا اور اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی تھی اس لیے حافظ ابن قصیر نے البدایہ والنہایہ میں انہیں شہیدہ زینب لکھا ہے یعنی سیدہ زینب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہیں سیدہ زینب کے خامن ابو العاس نے بارہ ہجری میں ذلحجہ کے مہینے میں انتقال کیا یہ تذکرہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا